الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مغل له ومن يغلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك له اشهد أن سيدنا ورولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرضله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه يجمعين وبارك وسلم أبدا أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع صدق الله مولانا العلي القظيم وبلغنا رسوله النبي القريم الأمين المكين شاہ ر اللہ تبارک و تع کا ارشاد ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ میں رہو میں اس سلسلے میں کیونکہ وقت بہت کم ہے ایک طویل حدیث سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سناؤں گا اور اس سے یہ جائزہ لینے کی کوشش میں کروں گا اور ان شاء بہت صاف معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو یادینہ منو کہہ کر کے پکارا ہے ان کے مصداق حضور سرور عالم صلی اللہ و تبارک و تعالی علیہ کے زمانے سے لے کر کے آج تک کون لوگ ہیں اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرکز ایمان ہیں محور ایمان ہیں جان ایمان ہیں آئن ایمان ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہ الجمعین کا کیا عقیدہ تھا اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کیا وہ محض ایک معمولی اپنے جیسا انسان سمجھتے تھے یا وہ ان کو اپنی جانوں کا اور اپنے مال کا اور اپنا مختار مطلق سمجھتے تھے حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک کا وطل عنہوں اور دوسرے محدثین کبار نے حضرت امام زہری رضی اللہ تبارک کا وطاعل عنہوں سے روایت کیا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن قاب ابن مالک سے روایت کرتے ہیں اور حضرت عبداللہ اپنے باپ قعب ابن مالک رضی اللہ تبارک کا وطعان سے روایت کرتے ہیں قعب ابن مالک رضی اللہ تبارک کا وطعلان ہو اپنا قصہ اپنی آپ بیتی جو ان پر گزری وہ یوں سناتے ہیں فرماتے ہیں حضرت قعب ابن مالک رضی اللہ تبارک کا وطعل ہو کہ میں نے حضور سرور عالم صلی اللہ و تبارک و تعالی علیہ سلمہ کے ساتھ جب سے میں مشرف پر اسلام ہوا جتنی جنگیں حضور نے لڑی اور جتنے حضب حضور سرور عالم صلی اللہ و تبارک و تعالی علیہ سلما نے انجام دیے اخبار کے ساتھ جتنی مرتبہ جہاد کیا میں ہر مرتبہ حاضر رہا سوائے جنگ بدر کے اور جنگ بدر میں اپنی غیر حاضری کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جنگ بدر کوئی وقت مقررہ پر اور شیڈیول ٹائم پر جو ہے وہ جنگ بدر کفار سے نہیں ہوئی تھی بلکہ ایسا ہوا تھا کہ کفار قریش نے جب حضور سرور عالم صلی اللہ و تبارک و تعالی علیہ وسلماء کو ایزا دی اور حضور کو ہجرت کا حکم دیا اور حضور کے ساتھ جو حضور کے غلام تھے وہ بھی مدینہ شریف میں آئے اور کچھ پہلے ہی حضور کے حکم سے کچھ حبشوں کو روانہ ہو گئے تھے پھر حدشے سے جو ہے پھر مدینے میں آئے اور کچھ لوگوں نے مدینے ہی کی طرف ہجرت کی تو اب کپاریہ قریش قافلہ یہ لوگ بزنس مین تھے اور ان کا قافلہ جو ہے وہ مدینے سے ہو کر کے شام کی طرف جاتا تھا تو کچھ حضور سربر عالم صلی اللہ و تبارک و تعالی علیہ وسلم کے جانساروں نے ہمت کی اور وہ قافلہ جو تجارت کے لیے جا رہا تھا وہ لوگ اس کے در پے ہوئے اب قریش کو جب معلوم ہوا تو قریش اس قافلے کو بچانے کے لیے نکلے تو بغیر کسی شیڈیول ٹائم کے اور بغیر کسی وقت مقرر کے اور بغیر اس کے یہ پہلے سے جنگ طے ہو اتفاق سے اچانک مسلمانوں کا گروہ اور کفار کا لشکر جو ہے وہ آمنے سامنے ہو گیا اور جنگ بدر کی جنگ پہلی جنگ حق و باطل کی ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے بے سارو سامان صحابۂ کرام رام رسمان اللہ تبارک و تعالی علیہ عجمعین کو بہت سارے کفار کے لشکر جرار پر جو ساد و سامان سے ہتھیاروں سے نیچ تھے ان پر فتح عطا فرمائی حضرت نے مالک کہتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا یہ موقف اور یہ جہاد اور جنگ بدر یہ بہت ہی ایک ہسٹوریکل مومنٹ تھا اور بہت ہی تاریخی اور سب سے افضل جنگ جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے رڑی کی تھی پھر کہتے ہیں کہ لیکن اس کے باوجود میری یہ تمنا نہیں ہے کہ میں جنگ بدر میں شریک ہوتا اس لیے کہ مجھے اللہ تبارک و نے اس شرف سے نوازا جو شرف جنگ بدر کی شرکست افضل ہے وہ شرف یہ تھا کہ مکان اقبا میں اس پہاڑ کے نیچے جہاں حضور زبر عالم صلی اللہ تبارک وعلی علیہ وسلم تشریف فرماتے میں نے حضور سے اسلام پر اور طاعت پر اور حضور کا کہنا ماننے پر میں نے عہد کیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر تمام غزبوں میں میں شریک رہا یہاں تک کہ غزب تبوک ہوا اور یہ غزب تبوک سارے غزبے تو ہوئے جنگ بدر ہوئی جنگ احد ہوئی یہ تو اربوں کی جنگ عربوں سے ہوئی اور غزبۂ تبوک یہ اس وقت کی جو بڑی پاور فل اور سپر پاور حکومت تھی روم کی سرکار نے مدینے سے بہت دور سینکڑوں کلومیٹر دور تبوک میں شام کے قریب رومیوں سے جو ہے اس پر پاور سے جنگ ڈڑی اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعلیم کو فتح حاصل ہوئی کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ غزب تبوک کی باری آئی اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و نے عام منادی فرما دی اعلان فرما دیا کہ لوگ جو ہے اس کے لیے تیاری کریں اور غذبۂ دبو سے پہلے حضور زربر عالم صلی اللہ و تبارک کا تعالی ضلماء کا طریقہ یہ تھا اکثر بیشتر کہ اگر کسی غذبے کے لیے جاتے تو اپنا فائنل ڈیسٹینیشن نہیں بتاتے تھے بلکہ توریہ کرتے تھے اور پہلو دار بات کہتے تھے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں اور یہ حضور کے غلاموں کو معلوم ہوتا تھا کہ فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے اور فرماتے تھے کہ جنگ جو ہے وہ دھوکے کا نام ہے جنگ میں دشمن کو جو ہے اپنے راج سے واقف نہ کرایا جائے اور ایسی پالیسی اختیار کی جائے کہ دشمن جو ہے دھوکہ کھائے تو یہ فرماتے تھے کہ جنگ دھوکے کا نام ہے مگر عزم تبوک میں حضور سربر عالم صلی اللہ و تبارک علیہ وسلم نے عام منادی فرما دی اور فرمادیا کے تبوک کی طرف جانا ہے اور سب کو جو ہے حکم ہو گیا کہ کوئی جو ہے پچھڑنے نہ پائے اور سب لوگ جو ہے اپنی پوری تیاری سے نکلیں کہتے ہیں کہ حضور سربر عالم صلی اللہ و تبارک وسلم نے جو ہے جب اعلان فرما دیا تو میں جو ہے اس وقت جو ہے میں بہت آسودہ حال تھا اور بہت ہی میں تبنگر تھا مالدار تھا اور جہاد پر جو ہے مجھ کو بڑی قوت تھی اور یہ غزب تبوک کس زمانے میں ہوئی فرماتے ہیں بہت گرمی کا زمانہ تھا جس زمانے میں پھل پک جاتے ہیں اور سائے جو ہے وہ گھنے ہوتے ہیں ایسا زمانہ تھا تو حضور سربر عالم صلی اللہ تبارک و تازہ نے اعلان فرمایا اور جمعرات کے دن جو ہے صبح کو آپ جو ہے غزبۂ تبوب کے لیے جو ہے مدینہ شریف سے روانہ ہوئے اور حضور کی یہ عادت تھی کہ جب کسی سفر کے لیے نکلتے تھے تو جمعرات ہی کے دن جو ہے حضور جو ہے وہ سفر فرماتے تھے اب کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ حضور چلے گئے میں کل جمعے کے دن جاؤں گا بازار جاؤں گا اور اپنا ساز و سامان خریدوں گا لشکر اور حضور سرور عالم صد اللہ تبارک و, و تعالی علیہ وسلم سے مل جاؤں گا لیکن مجھے کچھ کام درپیش ہو گیا تو جمعے کے دن نہیں گیا اور مجھے یہ سائے گھنے اچھے لگ رہے تھے اور یہ پھل پک گئے تھے مجھے جو ہے اس, اس کی طرف رغبت تھی وہ اچھا لگ رہا تھا تو دوسرے دن بھی جو ایسا ہوا کہ میں نے کہا کہ دوسرے دن نکل جاؤں گا سامان خرید لوں گا اور اس کے بعد حضور سے مل جاؤں گا کہتے ہیں کہ پھر مجھے کوئی کام در ہو گیا پھر میں نہیں جا سکا اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے گناہ نے گھیر گیا اور میں جو ہے پھر بیٹھ رہا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نکلتا تھا بازاروں میں تو مجھ کو بڑی شرم آتی تھی اور مجھے جو ہے یہ بہت برا لگتا تھا کہ لوگ دیکھیں اور وہ کسی ایسے شخص کو دیکھیں کہ جس کے اوپر جو ہے انگلیاں اٹھائی جائیں اور لوگ تانا دیں کہ یہ منافق ہے یعنی اس زمانے میں حضور صلی اللہ و تبارک و تعالی علیہ وسلم کے غزبے میں اگر کوئی شخص نہ جائے تو وہ منافق سمجھا جاتا تھا۔ لیکن یہ وفادار غلام تھے تو ان کو اس سے تکلیف ہوتی تھی کہتے ہیں کہ اور لشکر اتنا عظیم جرار لشکر تھا کہ اگر کوئی چھپنا چاہتا تو آسانی سے چھپ سکتا تھا اس لیے کہ اس لشکر کو کوئی بہت بڑا رجسٹر بھی جو ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتا تھا اتنا عظیم لشکر تھا اور پچھڑنے والے جو لوگ پیچھے رہ گئے وہ اسی سے زیادہ کچھ لوگ تھے یعنی تراسی سے لے کر کے نواسی تک ان کی تعداد رہی ہوگی کہتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک واضح میں جب غزم پہ پہ پہنچ... جنگ میدان تبوک میں پہ پہ پہ پہنچے تو مجھے یاد کیا اور کہا کہ کاب ابن مالک کہاں ہیں تو کہتے ہیں کہ میری قوم کا ایک شخص تھا اس نے کہا کہ کاب ابن مالک تو اپنے عائش میں جو ہے مست ہیں وہ اپنے اچھے لباس میں مست ہیں اور وہ اپنے اچھے لباس کی طرف نظر کر رہے ہیں اور ان کو اچھے لباس کو دیکھنے سے فرصت نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ یہ شخص تھا غالباً منافق تھا اور کچھ اس کو حضرت کاب ابن نے مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے ذاتی رنجش تھی تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص تو کتنی بری بات کہتا ہے اور پھر ان کی معذرت پیش کی حضور کی خدمت میں کہ کہا کہ یا نبی اللہ اللہ کے رسول صدی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں سے آپ سنیے کہ یا نبی اللہ کہہ رہے ہیں صحابہ صحابہ پکار رہے ہیں یا نبی اللہ یہی تو مطلب ہے حل سننا ہم بھی تو پکارتے ہیں یا ہاں یہی جو ہے مسلح سنت ہے اور یہی مسلح کے آل حضرت غیر میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کوئی بات ہوتی صحابہ جو ہے یا نبی اللہ یا رسول اللہ کا کہنے لگے یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی ہم تو اس آدمی کو جو ہے اچھا ہی جانتے ہیں یہ غلط کہہ رہا ہے حضور سربر عالم صلی اللہ تبارک علیہ وسلم خاموش ہو گئے اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں جو ہے اپنے تمام اصحاب میں بہت پاورفل آدمی تھا بہت طاقتور آدمی تھا میں جو ہے آتا تھا بازاروں میں چلتا تھا اور بازاروں میں گھومتا تھا اور میرے دو سہ اور تھے مرارا ابن ربیعہ ہلال ابن امیا وہ بھی میرے پیچھے جو ہے میرے ساتھ میں جو ہے وہ بچھڑ گئے تھے کہتے ہیں کہ میں اسی حال میں جو ہے رہا اور میں سوچتا رہا کہ میں حضور کی خدمت میں جب حضور کی خدمت میں آؤں گا اور حضور تشریف لائیں گے حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو کیسے بات بناؤں کیسے میں ایکسکیوز کروں ہاؤ کین آئی ایکسکیوز میں کیا بہانہ بناؤں اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے میں پرسویٹ کروں کیسے میں راضی کروں اور حضور کے غصے سے حضور کے دلال سے کیسے بچوں یہ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا جلال جو ہے ان کا جلال نہیں ہے یہ خدا کا غذب ہے <سؤال> یہی سمجھ کے آلہ حضرت ہے نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری تو پھر کہتے رہے ایسے کہوں گا ویسے کہوں گا ہی ہیلے بہانے جو ہے دل میں آتے رہے زبان سے نہیں کہا آپ دل میں جو ہے سوچتے رہے کہ یہ کہہ دوں گا وہ کہہ دوں گا لیکن اس کے بعد جو ہے دل میں جو ہے یہ جما لیا کہ سچ بولوں گا اور کہا کہ اتنے میں بھی یہ ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے ان کے تشریف آوری کی خبر جو ہے وہ ایک دن پہلے مل گئی کہ کل آ رہے ہیں تو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم دن جب چڑھ گیا سن کے ٹائم پر جو خوب اچھا سورج چڑھ گیا اوپر آپ تشریف لائے تو سب سے پہلے حضور اپنی عادت کے مطابق مسجد میں گئے حضور کی عادت تھی جب کسی سفر سے واپس ہوتے تو اپنے گھر والوں سے نہیں ملتے تھے اپنے گھر میں نہیں جاتے تھے مسجد میں جاتے تھے اور دو رکاتے جو ہے وہ شکرانے کی پڑھتے تھے اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے اپنے صحابہ سے ملتے تھے اور اس کے بعد گھر میں جاتے تھے تو کہتے ہیں کہ حضور جو ہے اپنی عادت کے مطابق مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ سے درکتیں پڑھی پھر صحابہ سے ملے اب لوگ جو ہے آتے تھے جو منافق تھے وہ لوگ جو ہے آتے رہے اور حضور سے جو ہے باتیں بناتے رہے حضور ہم کو یہ کام لگ گیا وہ کام لگ گیا حضور نے جو ہے ان کا جو ظاہری عذر تھا وہ قبول کر لیا اور ان کا باطن اور ان کے اندر کی بات اللہ کے سپرد کر دی اور یہ حضور کا قاعدہ تھا حضور نے فرمایا کہ ہم کو یہ حکم ہے کہ ہم جو ہے ظاہر پر عمل کریں اور باتم جو ہے اللہ کے سپرد کر دیں تو حضور کو سب خبر تھی لیکن حضور کو حکم نہیں تھا ان کے راز کھولنے کا تو حضور نے جو ہے ان کے ظاہر کو قبول کر لیا کہتے ہیں کہ اب میری باری آئی میں حضور،, حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو کہتے ہیں کہ میری نظر جب حضور پر پڑی تو حضور جو ہے مسکرائے لیکن اس مسکراہٹ میں غصہ تھا جلال تھا حضور نے فرمایا کہ کہ کاب نے مالک تم نے تو اپنی اونٹنی خرید دی تھی کیوں نہیں آئے تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں کسی اور کی خدمت میں بیٹھتا اور میں اس سے جھوٹ کہتا تو اس کے غصے سے بچ سکتا تھا لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے سچی بات کہوں گا حضور کو جلال آ جائے گا لیکن اللہ سے جو ہے مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو راضی فرما دے گا اور اگر میں جھوٹ بولوں گا تو اللہ تبارک کا تعالی آپ کو مطلع فرما دے گا اور نہ میں پھر آپ کے عذاب سے بچ پاؤں گا نہ خدا کے عذاب سے بچ پاؤں گا so یہ صحابہ کا کیا عقیدہ تھا صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارا پروفٹ جو ہے اگر پروفٹ نوز نوز واٹ ایور وی کنسیل آور وہ غیر کی خبر جانتے ہیں ہمارے دل میں کیا ہے اس پر بھی وہ خبر رکھتے ہیں اور صرف جانتے نہیں ہیں بلکہ ہی کن آبزرو واٹ ایور جو کچھ ہمارے ہاتھ دل میں ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں سبحان اللہ سی و صحابہ کا ادھر اب اس کے بعد جو ہے کہنے لگے کہ حضور میرے لیے جو ہے کوئی اضر نہیں تھا میں جو ہے جس وقت جو ہے میں آپ سے پچھڑا ہوں میں بہت ہی اچھے حال میں تھا تو پھر حضور نبی کریم صد اللہ عظم نے فرمایا کہ یہ سچ کہتا ہے کہا کہ اٹھ جاؤ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تمہارے معاملے میں آئے اس وقت تک صبر کرو اب صبر کی منزل دیکھیے زبحان اللہ اب جہاں پر جو ہے ان کی قوم کے لوگ بولے اے شخص تو نے اپنے آپ کو ذلیل کر لیا حضور سے تو کچھ کہانیاں بنا دیتا کوئی عذر کر دیتا حضور استفار کرتے تیری شفاعت کرتے تو تیرا جو ہے گناہ معاف ہو جاتا صحابہ کا عقیدہ کیا تھا کہ یہ شفاعت کر دیں گے اللہ معاف فرما دے گا یہی تو مسئلہ کیا حضرت ہے یہی مسئلہ کہ ہے سنت ہے ابائی شفاعت کی بائی ترا چین لے میرے گھبرانے والے سبحان اللہ تو اس کے بعد جو ہے کہنے لگے کہ, کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ تو نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایسی منزل میں ڈال لیا کہ اب معلوم نہیں کہ تیرا کیا فیصلہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کو مجھے خیال ہوا کہ لوٹ جاؤں اور میں کہہ دوں کہ جھوٹ بول دوں کہ نہیں حضور ایسا ہوا ویسا ہوا میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ مجھ سے پہلے بھی جو ہے کیا کسی نے جو ہے سچ سچ حضور کی خدمت میں عرض کیا ہے بولے ہاں ہلاج ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیا ان دونوں نے جو ہے جیسے تم نے کہا ویسے ہی حضوروں نے بھی جائے۔ سچا سچا جو ہے اپنا حال بیان فرما دیا تو کہا کہ بس مجھے ان دو سچوں کے ذات میں میری لیے جو ہے رہنمائی ہے میں ان کو فالو کروں گا اور یہ لوگ جو ہے نیک لوگ تھے جو بدر کی جنگ میں جو ہے حضور کے ساتھ شریک ہوئے تھے کہا کہ میں جو ہے حضور سے جھوٹ نہیں بولوں گا اب کہتے ہیں کہ حضور سربر عالم صلی اللہ علیہ و تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان تینوں سے کوئی بات نہیں کرے گا سوچو فی ابن امیہ مرارہ ابن ربیعہ کاب ابن مالک یہ حضور کے سچے غلام تھے کلمہ پڑھتے تھے اب کوئی جو ہے علما کونسل والے ہوتے یا کوئی جو ہے آج والے ہوتے تو کہتے کہ میاں جو ہے ہم جو ہے صرف جو ہے سیاسی اتحاد کر رہے ہیں اور ہم سے جو ہے صرف جو ہے دنیا کی وجہ سے اتحاد کر رہے ہیں ہم کوئی مذہب میں اتحاد تھوڑی کر رہے ہیں اور یہ کہتے کہ یہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں ان سے بات کرنا کیوں چھوڑیں لیکن زبان اللہ کاب نے مالک کے رشتہ داروں نے جو ہے ان کو چھوڑ دیا بیٹے نے چھوڑ دیا بیوی نے چھوڑ دیا کوئی کاب نے مالک کسی کے باپ ہوں گے تو بیٹے نے بھی چھوڑ دیا باپ بیوی نے بھی چھوڑ دیا بھائیوں نے بھی چھوڑ دیا صا کا عقیدہ یہ تھا کے ساتھ جو ہے چلتا تھا بازاروں میں چلتا تھا اور حضور کی مسجد میں آتا تھا نماز پڑھتا تھا اور دیکھتا تھا کہ کیا حضور نے میرے سلام کا جواب دیا حضور نے میرے سلام کا جواب دیا حضور نے ان سے جو ہے سلام بند کر دیا اور حضور کے غلاموں نے سلام بند کر دیا کہتے ہیں کہ پھر میں ایک ساریہ ایک امود ایک پلر کی طرف جو ہے کھڑے ہو کر کے سنت یہی ہے کہ جب اکیلا نماز پڑھ رہا ہے کوئی پلر وغیرہ ہو اس کے سامنے جو ہے کھڑا ہو جائے تاکہ ستھرا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ پلر کی طرف جو ہے توجہ کر کے میں اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو میں دیکھتا کہ حضور کنکھیوں سے جو ہے مجھے دیکھ رہے ہیں اور جب میرا چہرہ حضور کی طرف ہوتا تو حضور منہ پھینک دیتے مجھے ایسے تکلیف ہوتی تھی سبحان اللہ پھر کہہ رہے کہ یہی جو ہے حالت میں جو ہے ایک دن ایسا ہوا کہ بازار میں میں جا رہا تھا تو غسان بادشاہ شام جو ہے اس کا خط آیا اور ایک نسرانی جو ہے یا تمہاری کوئی دلت ہو ہم تمہاری عزت کریں گے اور ہم تمہیں جو ہے بہت رسپیکٹ کے ساتھ رکھیں گے ہمارے پاس آ جاؤ سبحان اللہ تو دل میں سوچتے لیکن یہ سچی غلامی کو انہوں نے جو ہے آ یہی مسل کی حضرت ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کہتے ہیں کہ یہ تو اور مصیبت ہو گئی تو کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے اس خط کو لیا اور تندور میں آگ بڑکائی اور تندور میں جو ہے اس خط کو جلا دیا کہ یہ خط ہی نہیں رہے گا کہ جو مجھے جو ہے جانے کا خیال ہو یا کسی کو جو ہے اس خط کے اوپر اطلاع ہو تو سمجھے کہ میں سازش کر رہا ہوں سبحان اللہ اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ اسی حال میں جو ہے چالیس راتیں گزر گئیں اب حضور سربر عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے امتحان لیا ابن مالک کا اور مرارہ ابن ربیعہ کا حرال ابن میا کا کا ابن مالک کے پاس جو ہے آسد بھیج دیا اپنا میسنجر بھیج دیا اور کہلوا دیا ان کی بیوی بی سے ان سے کہلوا دیا کہ اپنی بیوی بی کو چھوڑ دو انہوں نے کہا طلاق دے دوں کہانی طلاق مت دو لیکن اس سے صحبت مت کرنا اس کے پاس مت رہنا اور ایسے ہی جو ہے مرارہ ابن ربیا سے کہلوایا یہی جو ہے ہلال ابن امیا سے کہلوایا تو کہتے ہیں کہ ہلال ابن امیا کی بیوی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ کہنے لگی کہ ہلال ابن امیا بہت بوڑھا شخص ہے اور اس کا تو عجیب حال ہے اور دونوں کا ان دونوں کا عجیب حال ہوا کہ یہ لوگ جو ہے نڈھال ہو گئے غم سے لیٹ گئے پس گئے اور کہتے ہیں کہ اپنا سر نہیں اٹھا دیتے تو کہنے لگے کہ کہنے لگے کہ بوڑھا شخص ہے اور وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے میں کیا اس کی خدمت کر سکتی ہوں حضور نے کہا کہ ہاں خدمت کرو لیکن تم سے ہرگی صحبت نہ کرے تو کہا کہ اس کے اندر اس کی طاقت ہی نہیں ہے سبحان اللہ یہ ذخابہ کا معاملہ تھا کہ اگر کہہ دیں کہ بیوی بی چھوڑ دو تو بیوی بی چھوڑ دی کہہ دیں کہ بھائی چھوڑ دو تو بھائی چھوڑ دیں کہیں کہ اب یہاں پر جو ہے کہتے ہیں کہ جب میری مصیبت جو ہے بہت زیادہ ہوئی اور مجھے صبر نہیں ہوا تو ایک دن جو ہے میں اپنے بھائی کے باغ میں کیسے گیا دروازہ بند تھا دیوار پر میں چڑھ گیا میرا ججادات جا بھائی ابو قدادہ تھا جو میرا ججادات جا بھائی تھا میں نے اس کو سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا میں نے کہا کہ کیا یہ سمجھتا ہے مجھے بتا دے کہ کیا ہے میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں اس نے جواب نہیں دیا دوسری مرتبہ کہا خدا کی قسم تج کو دیتا ہوں میرے سوال کا جواب دے اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں تو اس نے جواب نہیں دیا دوسری تیسری مرتبہ قسم دی کہ میں جو ہے اس سے سوال کرتا ہوں کہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں تو اس نے کہا اللہ رسول عالم اللہ جانے اس کا رسول جانے آلہ آلہ یہی تو مسئلہ اعلیٰ حضرت ہے کہ اللہ جانے اور اللہ کے دیے سے جو ہے رسول جانے یہ تو اعلیٰ نے فرمایا کہ اور کوئی غیر کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم سے تو کہتے ہیں کہ پھر تو مجھے رونا آیا اور میں جو ہے دیوار جو ہے سان کر کے جو ہے چلا گیا کہتے ہیں کہ اسی حالت میں جو ہے جب میں ایک جو ہے دن سفج کی نماز پڑھ پڑھ کر کے اپنی چھت پر بیٹھا تھا تو میں سنتا ہوں کہ سرا پہاڑ کی چوٹی سے جو ہے کوئی کہہ رہا ہے ایک آب ابن مالک تجھ کو بشارت ہو تو کہتے ہیں میں نے کہا الحمدللہ اب جو ہے میری صبر کی گھڑی جو ہے وہ ختم ہوئی اور انشاءاللہ اللہ خوشی کی گھڑی آ گئی کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص جو ہے گھوڑا دوڑاتا ہوا جو ہے میرے پاس آیا اور اس کی آواز اس سے پہلے میرے پاس آئی میں نے اس کو اپنے دونوں کپڑے جو ہے دے دیے بشارت کے طور پر علامت کے طور پر کہ خدمت میں حضور کی جاؤ اور یہ بتا دو کہ غلام حاضر ہو رہا ہے کہتے ہیں کہ اور میری توبہ جو ہے جو قبول ہوئی ہے تو قبولیت کی خبر جو ہے حضور پر جو ہے وہ نازر ہوئی تھی وہی نازل ہوئی تھی کب جب تہائی حصہ جو ہے رات کا گزر چکا تھا تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ کیا ہم اب کابی ابن مالک کو خبر نہ دے دیں حضور نے فرمایا کہ نہیں خیر جاؤ صبح ہونے دو اگر ابھی خبر دی جائے گی تو لوگ جو ہے بھیڑ کر دیں گے اور تم لوگوں کو سونے نہیں دیں گے جب پجر ہوئی ران اللہ اور یہ حضور کی خدمت میں جو ہے حاضر ہوئے تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ جو ہے چاند کی طرح چمک رہا ہے حضور خوش ہیں اور جب حضور کی خوشی کا عالم ہوتا تھا تو حضور کا چہرہ جو ہے ایسے ہی چمکتا تھا فرماتے ہیں میں نے جو ہے مجھ سے حضور نے جو ہے کہا کہ اے کا ابن نے مالک تجھ کو جو ہے ایسے دن کی خوشخبری دیتا ہوں جو دن تیرے لیے جو ہے تیری پیدائش سے لے کر کے آج تک جو ہے سب دنوں سے زیادہ بہتر ہے اس دن کی تجھ کو خوشخبری ہو تو کہا کہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے فرمایا کہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارے ہی جو ہے حق میں جو ہے یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اور مہاجرین و انصار کی توبہ کو قبول فرمایا جنہوں نے حضور کی پیروی کی حضور کے کی غلامی کی شفیسہ عطل اسرا اس مشکل کی گھڑی میں دنگے دبوک میں اور یہاں تک کہ جب ان لوگوں پر جو ہے ان کی جانیں تنگ ہو گئیں اور زمین ان پر جو ہے تنگ ہو گئی اپنی خوشحالگی کے باوجود اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور وہی توبہ قبول کر، کرنے والا مہربان ہے و کہتے ہیں ہمارے ہی حق میں یہ ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ میں رہو تو کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ میری توبہ یہ ہے کہ حضور میں ہمیشہ سچ بولوں گا تو جھوٹ تو بولا نہیں تھا جھوٹ تو بولا نہیں تھا لیکن یہاں سے مسئلہ معلوم ہوا کہ دل میں جو ہے کسی گنا کا پکا ارادہ کر لینا وہ بھی گناہ ہے دل میں تو انہوں نے جو ہے ٹھان لیا تھا کہ حضور سے ایسے بولوں گا ویسے بولوں گا تو اس سے توبہ کر رہے ہیں زبان سے نہیں کہا ہے لیکن دل میں جو ہے برا خیال آیا اسے توبہ کہا کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اور میری توبہ یہ ہے کہ اللہ رسول کے لیے جو ہے میرا سارا مال صدقہ ہے سارے مال سے میں جو ہے دستبردار ہوتا ہوں فرمایا کہ نہیں اپنا کچھ مال جو ہے چھوڑ دو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے فرمایا کہ عرض کیا کہ جو خیبر کا میرا حصہ ہے وہ میں لے لیتا ہوں اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہم کو یہ عطا فرمائی اور میرے دونوں دوستوں کو ہلال ابن امیا کو اور مرارہ ابن رطیہ کو یہ عطا فرمائی کہ ہم نے جو ہے حضور سے سچ بولا تو میں نے یہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح جو ہے مجھے آزمایا ہے ایسے جو ہے کسی اور کو نہ آزمائے اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے اگلی زندگی میں جو ہے آگے, آگے کی جو زندگی ہے میری اس میں جو ہے مجھے محفوظ رکھے تو یہ میں نے چند باتیں جو ہے آپ کے سامنے سنا تھی جس سے آپ جو ہے یہ خوب سمجھ سکتے ہو کہ صاحبہ کیا سمجھتے تھے کہ ہمارا رشتہ حضور سے ہے اور جس کا رشتہ حضور سے ہے ہمارا اس سے رشتہ اور جستے حضور نے جو ہے منا فرما دیا ہم اس سے نہیں ملیں گے یہ صحابہ کا جو ہے عقیدہ تھا اور پھر یہ بھی صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حضور ہم جیسے نہیں ہیں بلکہ ایسے ہیں کہ وہ سارے انسانوں کے بادشاہ ہیں اور سارے انسانوں کے حاکب ہیں اور سب ان کے غلام ہیں اور یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کہ حضور کی شفاعت جو ہے جس کے لیے حضور کی شفاعت ہو جائے گی اس کی بچی سرکار نے یہی تو فرمایا ہے کہ شفاعتی یہ حجیت من امتی میری شفاعت جو ہے میری امت کے بڑے گنہ گاروں کے لیے ہے اور میری ایک دوسری حدیث میں جو وہاں مدینہ شریف میں ابھی لکھی ہوئی ہے لیکیوں کو نظر نہیں آئی ہے ورنہ اس کو بیٹا دیتے فرمایا شفاعتی حق فمن لم, لم من اہلها میری شفاعت جو ہے وہ بڑا حق ہے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ شفاعت اس کو نہیں ملے گی شفاعت کو ملے گی تو متق اہل سنت بل جمع جو ہے یہی اعلی حضرت ہے جس کو پہچان کے لیے مستق کہا جاتا ہے اسی کا نام جو ہے بریل ہے یہ وہ بریلویت ہے جو حضور کے زمانے سے جو ہے, ہے میری آپ کو یہی وصیت ہے یہی نصیحت ہے کہ اس مستق پر جو ہے آپ لوگ قائم رہے مطلک اہل, اہل سنت کیا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار حضور نجم اور ناو ہے عزرت رسول اللہ کی واسرہ الحمد للہ